وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْخَطَايَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْخَطَايَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا والمين ودليل الروف لا عادي لا واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وشقينا وما مولانا محمدا هدى ورسوله صلى الله عليه وسبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى حاله وأصحابه و أهل بيته و أهل طاته تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا ورن الله لما علموا تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك لهم الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين اللہ کے دین کی باتوں کو عظمت اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے دین کی باتوں کی عظمت بھی دل میں ہو اور اس کا ادب بھی ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے بغیر عظمت اور بغیر ادب کو آدمی سالہ سال تک دین کی باتوں کو سنتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ مجلس میں حاضر ہوا حاضری کی نیکی میں مل ایک ثواب مل گیا مجلس میں حاضر رہا گناوں سے بچا ہوا رہا اس کا سواب مل گیا لیکن جو اصل مقصود ہے کہ دین کی باتوں کو سن کر زندگیوں میں ہدایت کا آنا زندگیوں کے رخ کا صحیح ہونا اور زندگیاں گمراہی سے ہدایت پر آنا اسی وقت ہوگا جب دین کی باتوں کو ہم عظمت اور ادب کے ساتھ سنیں گے باقی مکہ والوں نے دو چار پانچ آٹھ سال میں تیرہ برس تک تیرہ تیرہ برس سنا اور وہ بھی خود ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور نورانی زبان سے سنا تیرہ برس مسلسل سنا لیکن فائدہ نہیں ہوا ہدایت نصیب نہیں ہوئی جسر پر جس گمراہی پر پہلے اڑے ہوئے تھے اسی پر زندگیاں نکل گئی وجہ یہی جو قرآن میں ہم کو سمجھائی اللہ فرما دے وفا قرآن حضر جب قرآن پڑھتے تھے نماز میں نماز کے علاوہ کعبہ کے سامنے کعبہ کے علاوہ راتوں کو دن میں تو مشرقین کیا کہتے تھے قرآن مت سنا کرو شور مچا ادب مت کرو اور تمہاری آوازیں اتنی اونچی ہو کہ نوز بلّہ نبی کے قرآن کی آواز نیچی ہو جائے تمہارا شور تمہارا بکواس اونچا ہو جائے اس کی آوازیں اونچی ہو اور نبی کی آواز دینی پڑ جائے عظمت کے بغیر ادب کے خود نبی کی زبان سے تیرہ برس قرآن سنا لیکن ہدایت سے محروم رہے بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں دین کو سننا ہے عظمت سے ادب کے ساتھ عظمت اور ادب سے تھوڑی دیر کے لیے بھی بات سن انشاءاللہ اللہ تعالی زندگیوں کے رخ بدل دیں گے زندگیاں پلٹے گی عظمت پیدا کرو دل میں دین کی بات کی ادب پیدا کرو آج اسی کی کمی ہے ہمارے اندر اگر دل میں عظمت ہوتی ادب ہوتا تو مسجد کے اندر کبھی موبائل کی گھنٹیاں نہیں بچتی کی مجلسوں میں گھنٹیاں نہیں بچتی لیکن نہ مجلس کا مسجد کا ادب ہے نہ نماز کا ادب ہے نہ قرآن کا ادب ہے نہ دین کی بات سننے کا ادب ہے نہ عظمت ہے پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے فائدے کا تعلق عظمت اور ادب سے ہے سب کی زندگیوں کو دین کی اور دین کی باتوں کے سلسلے میں عظمت اور ادب سے مالا مال فرما دیں بہت ضروری ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کروں ایک ہے شریعت کے قانون اللہ کے قانون جو حضور لے کے تشریف لائے طرح ہے انسان کی زندگی کے حالات دو چیزیں ہیں ایک ہے اللہ کی شریعت شریعت کے قانون قرآن کے قانون نبی کی باتیں نبی کے طریقے اور دوسری طرف ہے ہماری زندگی کے حالات اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ زندگی کے حالات ظاہری اعتبار سے موافق ہو کہ مخالف ہو لیکن اللہ کی شریعت سے ہمیں عمل کرنا ہے کچھ بھی ہو حالات موافق ہو مخالف ہو طبیعت سے لگتے ہو طبیعت سے ٹکراتے ہو عقل میں اترتے ہو عقل سے دور ہو کچھ بھی ہو حالات کیسے بھی ہو ظاہری مومن کی شان یہ ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظاہری حالات کے خلاف اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جماتا ہے اور ایک بشارت سن لو خوشخبری بڑی زبردست خوشخبری اللہ کی طرف سے جس بندے نے بندے نے اپنے آپ کو ظاہری حالات کے خلاف اللہ کی مرضی پر اللہ کی شریعت پر جمع دیا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بنا دیتے ہیں رکنے بھی دیتے ہیں. بنا دیتے ہیں بڑی سے بڑے خطرناک حالات ہو لیکن شریعت سے جم جاؤ ایک مرتبہ اللہ کی مرضی سے جم جاؤ اللہ کیسے کام بنا دے اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں تصو سے ڈرا تقوا اللہ نے تین مرتبہ اشارہ فرمایا وہ تخواہ ہاں ہونا دل کی طرف کہ یہاں ہوتا ہے تخواہ کا دل کے اندر دل میں تخواہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے بدن کے ظاہری آغاہ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں دل میں تقوا ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر کان آنکھ ناک زبان اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں یہ دلیل اس کی باقی دعویٰ تو بہت آسان کہ میں بھی مستقل ہوں میرے دل میں بھی تقواہ ہے بہت آسان دعویٰ لیکن دل میں اللہ کا ڈر اللہ کا تقواہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر آنکھ کان زبان دل کی سوچ ذہنی فکریں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے سمجھے دل میں تقواہ ہے باقی کان حرام چیزوں کو سنتے رہے آنکھیں گلت چیزوں کو دیکھتی رہے زبان غلط چیزوں کو بولتی رہے پیر غلط چیزوں کی طرف چلتے رہے ہاتھ غلط کام کرتے رہے آدمی لاکھ مرتبہ سفوا کا دعویٰ کرے وہ جیتا ہے آقا نے اشارہ کر کے فرما دیا سفوا یہاں ہے دل میں اور یہ ظاہری اس کی نشانی تو یہ بشارت اللہ کی طرف سے ومن اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من لا جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت میں نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں یا جل مخرجہ اللہ رستہ نکال لیتے ہیں وعدہ ہے اللہ قرآن میں بڑی بات یہ ارشاد فرمائی اللہ غریمان تازہ ہو جاتا ہے غیر ظخم میں خیص الف اللہ روزی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان کی عقل کبھی وہاں پہنچی بھی نہیں ایسے خدا روزی کے دروازے کھلتے ہیں عقل بھی نہیں پہنچتی ویسے خدا روزی کے دروازے کھلتے ہیں یہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ کا فرمان ہے بشارت ہے اللہ کی طرف سے تو میرے دینی بھائیوں ظاہری حالات ہماری طبیعت اور مزاج کے موافق ہو کے مخالف ہو ہمیں ایک بات طے کر لینی ہے کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے بس پھر دیکھو پتا کی مدد کیسے آتی ہے اللہ کیسے رستے کھولتے ہیں کام کیسے بناتے ہیں ایک اور جگہ اللہ نے وعدہ فرمایا فینا جس نے ہمارے خاطر تکلیف اٹھائی شریعت پر جمنے میں ظاہراً تکلیف بھی آتی ہے یقیناً آتی ہے ماحول کے خلاف کے خلاف حالات کے خلاف شریعت پر چلنے میں تکلیف آتی ہے کوئی انکار نہیں لیکن ان تکلیف کو خوشی خوشی اللہ کے خاطر برداشت کرنا سیکھ لو اللہ کے خاطر اس لیے فرمائے جاہدو فینا ہمارے لیے اللہ فرماتے ہیں جس نے ہمارے لیے ہمارے دین میں ہمارے رستے میں تکلیف اٹھائی مشقت اٹھائی کوششیں کی ہم اس کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے ہمارے راستے کھولیں گے اللہ نے فرمایا عربی نے جمع کر سوا ہے بہو وچن جس کو گجراتی میں کہتے ہیں ایک راستہ نہیں وعدہ ہے کہ ہم کئی کئی راستے کھول دیں گے تمہارے لیے کھولتے چلے جائیں گے یہ بات ہر مومن کو طے کر لینی ہے کہ ظاہری حالات کے خلاف یا ظاہری حالات موافق ہو مخالف ہو کچھ بھی ہو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی شریعت پر جمانا ہے اللہ کے حکم پر جمانا ہے اللہ انشاءاللہ راستے نکالیں گے قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں فقط ایک مثال اللہ کرے بات پوری سمجھ میں آ جائے میرے آپ کے پوری امت کے پہلے میں محتاج حضرت والا خان نور اللہ مرکز و فرما تھے کہ جو بیماری میں اپنے آپ کے اندر دیکھتا ہوں پہلے میں اسی کو بیان کرتا ہوں اپنے نفس سے خطاب ایک مثال قرآن سے اللہ کے دو دائی بندے دو دائی کی زبردست مثال قرآن میں دو دائی بندے اللہ سے اللہ نے ان کو ایک زبردست جگہ پر دعوت کا کام سونپا کہ کھلا جگہ آپ کو دعوت لے کے جانا ہے معذرت بھی تھی دونوں نے کہ اللہ وہاں کے لیے یہ حالات ہے وہ حالات ہے کا نہیں جاؤ تم کو جانا ہے معذرت منظور نہیں ہوئی جانا ہے تمہیں ابھی دونوں اللہ کے بندے گئے دین کی دعوت لے کر گئے ایک دائی ہے حضرت موسا علیہ نبی والے دوسرے دائی ہے حضرت ہارون اللہ نبی دونوں اور جانا ہے کہاں تیران کے دربار میں کوئی معمولی بات کی اپنے آپ کے لیے یوں کہتا تھا انا کمل آلہ میں تو بڑا خدا ہوں بڑا خدا کافر کاسک تاجر گنہدار سب کچھ یہ تو سب سے خطرناک آدمی اپنے آپ کو کہتا تھا انا کمل آلہ تو وہاں جاؤ دعوت لے کر کے جی دونوں جا کر کے سب سے پہلا کام کیا کیا اپنے آنے کا مقصد بتایا ہم کیوں آئے ہیں اور مقصد انہوں نے بہت مختصر لیکن بہت جامع اور بہت دو تو بتلا دیا ہے. کیوں آئے ہیں ہم دونوں بزرگوں نے جا کے عرض کیا اِنَّا رسولہ پھر ان رسولہ رب تیرہ سن لے ہم تیرے پاس ارجی لے کر درخواست لے کر سفارش لے کر کے لالچ لے کر امید لے کر کے نہیں آئے کہ کوئی ارجی پاس کروانی ہو درخواست منظور کروانی ہو مال کی لالچ ہو کوئی توقع ہو, ہو کوئی امید ہو کوئی چیز نہیں ہمیں ایک مقصد لے کر کے آئے ان رسولہ وقت تیرے رب اللہ کی طرف سے رسالت اور اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں یہ ہمارا مقصد ایک بہت بڑی بات ہے اگر دائی کا مقصد اللہ کی دعوت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد کو اس کے ساتھ شامل فرما دیتے ہیں مقصد دعوت ہو۔ और कोई मकसद ना हो और ये बहुत बड़ी बात है और उसकी उल्टी जानी बहुत खतरनाक है कि दावत जैसे अहम काम के अंदर जो गरज आ रही دنیادی غرض ذاتی غرض اپنی غرض خود داہ آ گیا خود مال آ گئی خود دنیا آ کوئی بھی آئی غرض اندر عزت کی لالچ مال کی لالچ پیسوں کی لالچ کوئی غرض کوئی مقصد کچھ بھی آ گیا تو اللہ اپنی مدد ہٹا لیتے ہیں مدد ہٹ جاتی ہے جب مقصد سب ہوتا ہے دائی کا محض اللہ کے لیے سامنے والے کو بلانا اللہ کی طرف تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے جہاں مقصد بدلا اللہ مدد ہٹا لیتے ہیں انہوں نے پہلے اپنا مقصد بتا دیا امنا رسولہ اب مقصد بس اتنا ہم رب کی بات پہنچانے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہمارا تو اب اللہ کی مدد دے گی اللہ نے آگے والی آیت میں وعدہ فرمایا انی ماں کماں مسا اور ہارون تم اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھنا فرون کے دربار میں کہ یہ اتنا بڑا ظالم جادر حکومت والا اپنے آپ کو اس کے دربار میں اکیلے مت سمجھنا اللہ فرما رہے انی اسماڑو میں تمہاری ایک ایک بات کو سنتا بھی ہوں تم کو دیکھتا بھی ہوں جاؤ قدم قدم پر میری مدد تمہارے ساتھ ہے اکیلے مت سمجھنا ان دونوں جملے کا حاصل یہ اسمعو اور ہرا دو لفظ قرآن میں آئے دونوں کا نچوڑیے کہ اکیلے مت سمجھنا میری طاقت تمہارے ساتھ ہے میری مدد سے رح تمہارے ساتھ ہے میری قوت تمہارے ساتھ ہے جاؤ مقصد تھا محض اللہ کا دین تو اللہ کی مدد ساتھ میں ہو گئی اور قرآن میں جتنے نبیوں کے واقعات بیان دیں پچیس نبیوں کے تقریباً واقعات قرآن میں ہیں نام کے ساتھ تقریباً پچیس نبیوں کے واقعات ہیں قدرے مشترک طور پر ہر نبی کی دعوت میں ایک جملہ ضرور ملے گا آپ کو فرن پڑھتے چلو اور کے ساتھ تدبر کے ساتھ ایک جملہ ضرور ملے گا نبی کی دعوت کے اندر لا علیہ اسکم لا لاس الحکم الجرا یہ لوگوں یہ جو دین کی دعوت لے کر کے میں آیا ہوں اس پر تم سے کوئی بدلہ میں نہیں مانگتا کہ تم مجھے مال دو روپیے دو پیسے دو جاہ دو منصب دو یہ نہیں چاہیے لا الکم عالیہ بھی اگر یہ چاند نبیوں کی قدر مسکرد سب نبیوں کی دعوت میں قرآن میں آپ کو یہ بات ضرور ملے گی معلوم ہوا کہ مک دنیا نہ ہو مال نہ ہو عزت کی چاہت نہ ہو مقصد ہو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا یہ مقصد پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے خاص ہو جاتی ہے تو ان دونوں بزرگوں نے جا کے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی بات تجھے پہنچائے اس کے لیے آئے ہیں کہنے لگا کہ اب پرانی باتیں یاد دلانے لگا مسا تم یہاں رہتے تھے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا سیدھی معذرت فال تو ان تم لما خستم حکم و جالنی من مرسلی سیدھی سیدھی بات بات چھوڑو پچھلے زمانے میں کیا ہوا اس وقت کی بات کرو میں اس وقت آیا ہوں اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کے آیا ہوں سیدھی بات حضرت موسا اور ہارون علیہ السلام سرون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اس کو دعوت دے رہے ہیں حمد کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اس موقع کے اوپر سیرون کو ایک موجرہ دکھلایا دو موجرے پہلے مرحلے میں اپنے ہاتھ کی آسا لاٹھی آپ نے اس کے دربار میں پھینکی اپنی نبوت کو سمجھانے کے لیے مفصرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی مدد یہ ہوئی کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اور اپنا ڈنڈا جب فرون کے دربار میں پھینکا ہے تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو ایسا زبردست سانپ بنا دیا کہ اس نے جو منہ کھولا تو ایسا منہ کھولا کہ فرون کا پورا محل اس کے منہ میں آ جاوے پورا محل اس کے منہ میں آ جائے ایسا منہ اس نے کھولا وہ جو ربولہ کہتا تھا نا اپنے آپ کو وہ بھی اس منہ کو دیکھ کر تخت سے اٹ پوٹ کر کے بھاگا جان بچانے کے لیے بعض روایت میں جو تخت کے نیچے چھٹ گیا بعض جگہ لکھا ہے تخت چھوڑ کے بھاگ گیا جان بچانے کے لیے اسی مرحلے پر اس نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے سمجھ لیا تھا کیونکہ غیبی طاقت ہے دونوں کے ساتھ لیکن ایک بہت اہم بات میں آپ سے بت ہوں حضرت قاری صدیق صاحب بانوی احمد اللہ علیہ کی ایک بات آپ سے نقل کرو کہ فیرون اسی مرحلے میں سمجھ تو چکا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے لیکن ایمان نہیں لایا اس کی دو وجہ بڑی سمجھنے کی ہے دونوں باتیں پہلی بات تو یہ کہ جو نسئی شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے فتنا کو فتونا کی تفسیر کرتے ہوئے امام نسئی نے ایک حدیث نقل دی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے اس حدیث میں ایک زبردست جملہ آیا ہے کہ جب بچپن میں حضرت موسا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی ماں نے ان کو پیٹی میں رکھ کر کے پانی میں بہایا تھا اور وہ پیٹی فرعون کے دربار میں پہنچی فیرون کی بیوی آسیہ نے وہ پیٹی کھولی تو اندر سے خوبصورت جو بچہ نکلا تو بچے کو گود میں اٹھایا یہ بچے حضرت موسی علیہ السلام تھے کو لے کر کے فیرون کی بیوی آسیا خوشی خوشی دوڑتے دوڑتے اپنے شوہر فیرون کے پاس پہنچی دربار میں اور جہاں فیرون شاہی تخت میں بیٹھا ہوا تھا وہاں لے جا کر جو اس کی دوت میں بچہ رکھا اور کیا کہتی ہے آسیا لا تلو کر سب بچوں کو قتل کرتا ہے مہربانی کر کے اس ایک بچے کو قتل مت کر معاف کر اس کو اور ایک جگہ اور ہے قرآن میں اور تو ला तो ए फेरोन ये बच्चा कल बड़ा होकर के मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बन सकता है इसको दो कतल मत कर उसने ये जुमला कहा आसियान ने हजरत कारी साहब फरमाया करते थे کہ آسیا نے ایک نو نمولود بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا پیٹی میں سے ملا لاوارث بچہ اس کی خیر خواہی کی کہ بچہ ضائع نہ ہو جائے خیر سے اس کو اٹھا لیا حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کو اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اتنی پسند ہے کہ اللہ اس پر ایمان سے نواز دیتے ہیں اللہ کو اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بندوں کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں آسیہ نے کیوں اٹھایا بچے کو کہ بچہ ضائع نہیں ہو جائے اور اٹھا اس کا نیکپوں سے خیر خواہی دی اللہ نے آسیہ کو ایمان دے دیا ہدایت سے نواز دیا مومنا بن گئے ابو وہ گئی فیرون کے پاس और उसकी गोद में बच्चा रखा तो नशे शरीफ की हदीस में सुना रहा था कि जब वो बच्चा उसकी गोद में रखा तो आसिया ने कहा ये मेरी और तेरी आँख की ठंडक बन सकता है कसल मत कर तो हदीस के अल्फाज के फिरोन ने ये जवाब दिया कि आसिया ये तेरी आँख की ठंडक होगा तो होगा मेरी आँख की ठंडक नहीं है تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا تو ہوگا میری آپ کی ٹھنڈک نہیں ہے دیکھو بہت سی مرتبہ ہم کوئی جملہ زبان سے بول لیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چل کیا بولے ہم ادیش میں آتا ہے کہ وہی ایک بات آدمی کو جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے پتا نہیں ہم نے کیا بول دیا بے شموری میں غفلت کے اندر سب سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ہر ہر جملہ مومن کا بہت سوچ سمجھ کر گئے اب نسل کی حدیث میں یہ بات موجود ہے فرمایا راوی کو شک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے ارشاد فرمایا کہ اگر اس موقع پر فرون اپنی زبان سے یوں بول دیتا کہ میری آنکھ کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ اس کو مستقبل میں ایمان سے نواز دیتے ایمان مل جاتا اس کو لیکن کیا بولا کہ آسیہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی تو ہوگا میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے بس اور یاد رکھ لو اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے تمام نبیوں نے تکلیف اٹھائی سب نے تکلیف اٹھائی لوگوں نے برا بھلا کہا مارا پیٹا سب نے تکلیف اٹھائی تقریباً اس لیے مانگنے کی اللہ سے آفیت اللہ سے آفیت مانگو لیکن کبھی تکلیف آ جائے تو پھر قبر بھی کرنے کی مانگنے کی آفیت ہم کو دعا سکھائی گئی اللہم عملہ نقصل آفیہ اللہ ہم آفیت مانگتے ہیں وہ دوامل آفیہ ہمیشہ آفیت سے رکھنا وہ شکر عالل آفیہ اللہ آفیت پر شکر گزاری بھی عطا فرما یعنی کہ آفیت آگے اور آدمی آوارا بن جائے یہ بھی نہیں یہ دعا سکھائی گئی وہ شکر عالل آفیہ آفیت پر شکر گزاری کی توفیق ادا کرنا یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے تو مانگنے کی اللہ سے ہمیشہ بہت آزیزی سے بہت گر گڑا کر کے آفیت تو حضرت مرسا علیہ السلام نے تو اس نے جادوگر سے تعبیر کیا دونوں جادوگر ہیں اب یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ یہ دونوں بزرگ جب جا رہے تھے فیرون کے دربار میں تو دو زبردست اللہ نے ہدایت فرمائی اللہ نے ہدایت فرمائی اور جس وقت یہ دونوں اللہ کے دین کی دعوت لے کے جا رہے تھے اس وقت اللہ نے یہ ہدایت فرمائی کیا ہدایت فرمائی پہلی پہلی ہدایت اللہ کی طرف سے یہ ہوئی ولا کے لی اے موسا اور ہارون میرے دین کی دعوت کو لے کر کے جا رہے ہو لیکن میرے ذکر میں میری یاد میں سستی مت کرنا اولا تنیا کی ذکری نبی کو حکم ہے کہ دعوت لے کے جا رہے ہو نا پھر ہم کے دربار میں ذکر میں سستی مت کرنا ذکر کی برکت سے دائی کے دل میں اللہ نور پیدا فرماتے ہیں नूर की रोशनी के अंदर नूर के जेरे साया दावत को दूसरों तक पहुंचाना आसान हो जाता है एक नूर है जिक्र की बरकत से का जाते रहे हो लेकिन जिक्र में सुस्ती मत करना तो चालू रखना इसलिए गश्त में जब जाते हैं तो क्या तस्वीर साफ होनी चाहिए अल्लाह का जिक्र चालू रहना चाहिए इसमें होता ही नहीं دیکھو ذکر ہے کیا چیز ذکر کے ذریعے آدمی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ذکر کے ذریعے اللہ کی رحمت کو آدمی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اتنی بڑی فضیلت عجیب و غریب فضیلت اللہ اللہ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں کو مجلس میں فرمایا ہے کہ سنو اللہ تعالیٰ مجھے جب یاد کرتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. اللہ جب مجھے یاد فرماتے ہیں میرا نام لیتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. Hmm. بہت بڑی بات کہ اللہ مجھے یاد کرے ہیں. تو مرید سہن میں حضرت کیا بول رہے ہیں کس آلم میں ہے اس وقت مارے کیا اللہ حضرت کو یاد کرے کہاں میں بہت سمجھ کے بول رہا ہوں ایسے نہیں بول رہا ہوں تو مریدوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہا اچھا سمجھ میں نہیں آئی قرآن نہیں پڑھتے اللہ فرماتے ہیں قرونی وش قرولی والا سخ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تمہار اللہ کتنی بڑی فضیلت اللہ یاد کرے اذکرونی گرونی اللہ اکبر ان دونوں بزرگوں سے فرمائے کہ جاؤ دعوت میں لیکن سستی مت کرنا ذکر میں یہ دائی کے لیے بہت بڑی ہدایت اپنے معمولات کی پابندی اپنے ذکر اپنی تصویرات کی پابندی بہت بڑی ہدایت حضرت شاہ وسی اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلقاؤ میں تھے فرمایا کرتے تھے حضرت کا بلفوز ہے کہ میں جب تک اللہ سے لوں گا نہیں تو تم کو کیا دوں گا جب تک میں اللہ سے نہیں لوں گا تو تم کو کیا دوں گا پہلے میں بھی اللہ سے لیتا ہوں پھر تم کو دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں تنہائی میں ذکر کر کے تلاوت کر کے مراقبے کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے پہلے سے اللہ سے لیتا ہوں پھر تم کو دیتا ہوں کتنا <سؤال> ہی گہرا کنواں ہوئے کتنا ہی پانی ہوئے خالی نکالتے جاؤ اندر پانی کہیں سے آسانی ہو ایک دن آئے گا کنواں خالی ہو جائے گا کیچڑ نکلے گا پھر اندر سے पानी پانی نکلے گا اور اندر چشمے لگے ہو نا جھرنے پوتے ہو تو وہ नहीं کبھی خالی نہیں ہوتا تازہ تازہ بہترین فریش आता ستھرا پانی آتا कम رہتا ہے کم نہیں ہوتا تو یہ ذکر ہے نا ذکر یہ के ہے اللہ کے فیض کو لینے کے اس आएगा اللہ کا فیض آئے گا دل میں اور پھر ہم اللہ کے بندوں کو وہ پہنچائیں گے تو پھر اندر پھر نورانی باتیں گی ورنہ کیچڑ آئے گا اس کو چھوڑے گے تو بہت بڑی بات ہے یہ, یہ اللہ کی ہدایت ہے موسا اور ہارون علیہ السلام سے جب دعوت کے میدان میں جا رہے تھے اور اس سے ایک قدم آگے چل کر کے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر جو سب سے بڑی داعش انسانیت کی تاریخ میں پیدا ہوئے ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اردو سے بڑا کوئی دائی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے کیا فرمایا دائی اعظم کو دائی اکبر کو اوز علیہ قرآن تر پیلا انشیل پیلا ان کا پل نہ بہن فویلا یہ دائی اعظم کو اللہ کی ہدایت ہے فرمایا اے نبی رات کو آپ اٹھ جاؤ اٹھو رات میں تو مل رات کو اٹھو آدھی پانی پاؤ اٹھو کہ और رات اور کھڑے کھڑے اللہ کے سامنے تحجد میں قرآن پڑو و تبتل الئی ہی تبتیلا ایک حکم یہ ہے قرآن میں کہ سب مخلوق سے کٹ کر کے اللہ سے دل لگاؤ سب سے کٹ کر کے اللہ سے لو لگاؤ وہاں تعلق مضبوط کرو کیوں اس لیے کہ دین میں ان نلک نہاری سب ان طویلہ دین میں آپ بہت مشغول ہوتے ہیں بہت مشغول ہوتے ہیں اور حضور کی مشغولیت کوئی کھیتی باڑی کی تھی کاروبار کی تھی دنیا کی تھی نہیں خدائے صاف کی قسم دن بھر دعوت کا کام کرتے تھے دن بھر دعوت کا کام نبی دین میں تو آپ مشغول ہوتے ہیں اس لیے راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے تعلق کو مضبوط کرو راتوں کو اللہ کے سامنے رونا بل بلانا اللہ سے مانگنا اللہ کا ذکر کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اور پھر دین میں مخلوق میں چل پھر کے محنت کرنا پھر دیکھو ہمارا کام کیسے چلتا ہے رات کا پاور ختم ہو گیا اس لیے دن کی محنت میں جان نہیں رہے گی اور رات والا پاور چاہیے تو دن کی محنت میں جان آئے گی سمجھ لو اس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں. بہت بڑی بات دل میں لکھ لینے کے قابل بات بہت اثر ہوا میں نے بات سنی دو ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامد برکات کسی اللہ والوں کا یہ جملہ کرتے ہیں کہ جب تک امت راتوں میں اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی جب تک امت راتوں میں اللہ کے سامنے روتی تھی اللہ دن میں خوشی کے حالات دکھلاتے تھے رات کو امت روتی تھی صبح میں خوشی کے حالات سننے کو ملتے تھے جس دن سے امت نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا اللہ نے دنوں میں رونے کے حالات دکھلائے جس دن سے امت نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا اللہ نے دن میں رونے کے حالات دکھلائے بہت خلاصہ ہے ہم سب کے حالات کا اس جملے کے اندر ڈبے ڈباب ہے نچوڑ ہے یہ بات جب تک امت راتوں کو روتی تھی اللہ دن میں خوشی کے حالات دکھاتے تھے راتوں کا رونا چھوڑ دیا دن میں رونے کے حالات آنے لگے بہت بڑی بات ہے تو یہ تو ہماری جان ہے کام کی راتوں کا رونا اللہ کے سامنے مانگنا ذکر کرنا تلاوت کرنا یہ جان ہے کام کی ایک ہدایت یہ دوسری ہدایت اللہ نے کیا دی دونوں دائیوں کو فرماتے ہیں آگے او لال قول اللینا لال یتذکر او یخشا मूसा और हारून सिरौन के दरबार में जाके नरम नरम बात करना गरम गरम बात मत करना ये अल्लाह ने विदायत दी दोनों दाइयों को नरम नरम बात गरम गरम नहीं लाल लहू या तो जत करूँ अवयक्षा या तो समझेगा या तो डरेगा باقی نرمی سے بات کرو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عائد کی تفسیر میں لکھا کہ اس زمانے کا بڑے سے بڑا دائی بھی ہو تو موسا علیہ السلام کے درجے پر تو نہیں ہو سکتا کتنا بھی بڑا دائی ہو حضرت موسا اور ہارون کے درجے پر تو نہیں ہو سکتا اور جس کے پاس دعوت لے کے جا رہے ہو وہ کتنا بھی بڑا گنےگار ہو فرون کے درجے کا نہیں ہو سکتا تو جب اتنے بڑے دائیوں کو اتنے بڑے گنہدار کے سامنے نرم بات کرنے کا حکم دیا تو ہمیں تو یہ ہدایت پر زیادہ عمل کرنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے آج تک ہم نے اپنی بیوی کو دعوت دینا نہیں سیکھا نماز چھوڑ دی ہے تو ہم گالیاں دیتے ہیں یا سمجھاتے ہیں بھی نہیں پڑتی تک دعوت دینا نہیں آیا ہم کو بیٹا نماز ہی نہیں تو ڈانٹیں گے کبھی فضائل نماز سے دو حدیث سنائی اس کو فضائل صحابہ سے کوئی دو چار واقعات سنائے حضرات صحابہ کے حکایات صحابہ میں سے آج تک اولاد کو ابھی تو ہم نے نہیں سکھا دعوت دینا یہ ہدایت زبردست قولا لہو کوئی نا ذرا نرمی سے بات کرنا سخت بات مت کرنا بہرحال یہ دونوں بزرگ دعوت بھی کو نہیں مانا کہ کے جادوگر ہیں دونوں جادوگر ہیں موسا بھی جادوگر ہارون بھی جادوگر اب جادو کا مقابلہ کا جادو سے ہم تو کروائیں گے اور एक और बात बड़ी समझने ली के फिर ने जो यूँ कहा कि तुम दोनों जादूगर हो उसने अपने दिमाग में हजरत मूसा और हारून अल सलाम के लिए एक बात बिठा दी फिट कर दी दिमाग में ये दोनों जादूगर हैं, ये जो बात उसने फिट कर दी दिमाग में हजरत काली सद्दीक साहब बानवीर अहमदुल्ला आरमाते थे کہ اسی بات نے فیرونگ کو ایمان سے محروم کر دیا کہ دماغ میں بٹھا دیا کہ جادوگرے آدمی بات کب سمجھتا ہے جب ذہن کو خالی کرے کسی بھی بات کو سمجھنا ہو تو پہلے ذہن کو خالی کرو پھر بات سنو تو بات ذہن میں اترتی ہے کوئی آیا ہمارے دروازے کے اوپر پہلے سے ہم نے طے کر لیا ہے تو چار مہینے لے جائے گا پہلے سے دماغ میں یہ سوچ کے بیٹھے ہیں आदमी बात ही नहीं सुनता आगे वो क्या कहना चाहता है पहले भाई सुनो तो सही हो क्या कह रहा है हमको नमाज की दावत दे रहा है गश की दावत दे रहा है मस्जिद वाली जमात में बैठने की दावत दे रहा है अल्लाह के घर में आने की दावत दे रहा है पहले सुनो उसकी बात पहले से दिमाग में एक बात फिट मत करो जहन को साफ रखो दरवाजा खुला रखो तो बात आएगी समझ में पता ये तो जादूगर है अब जादू का जादू से मुकाबला कराओ ایک روایت کے مطابق پورے مصر میں اعلان کر کے نو لاکھ جادوگروں کو فرون نے جمع کروایا ہے نو لاکھ جادوگروں کا اور ادھر دو دائی ہے اللہ کے دو آدمی موسا اور ہارون ادھر نو لاکھ پوری پبلک کو اکٹھا کیا مصر کی شارت نہ قرآن میں پورے مصر کی پبلک اکٹھا کی اس نے آؤ تماشا دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے اسباب تیار ہو رہے تھے یہ اس نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کو موسا اور ہارون سے بدگمان کروں دیکھو اللہ دائی کی کیسے مدد کرتے ہیں کی سازش کو اللہ نے کیسے ناکام کیا اس نے یہ سوچا کہ میں ان کو بدنام کروں اور اللہ نے موقع دیا اتنے بڑے مجمے کو دعوت پہنچانے کا خود وہ انتظام کر رہا ہے مجمعہ اکٹھا کر رہا ہے پبلک کو اعلان کروائے آؤ چلو تماشا دیکھیں گے وہی شرن نہ خود اور وقت ابھی بڑا دیا تو بھائی ایک گھنٹے میں بات ختم نہیں کرنی وقت ابھی بڑا کہا کہ صبح میں جو چارج کا وقت ہوتا ہے دس ایک بجے اس وقت مقابلہ شروع کریں گے تاکہ شام تک مقابلہ چلتا رہے دس بجے سے لے کر شام تک فل ٹائم یہ اس نے بڑا موقع دیا غیر مثال اسلام کو یہ خدا کی طرف سے ہے یجالہ مخرجہ جو میں نے آپ سے ارسٹ کیا تھا اللہ راستے کیسے ہیں پبلک جمع فرون خود بھی آیا لشکر بھی آیا اپنی بیوی کو لے کر آیا देखने دیکھنے کے क्या چاہے جا ہمارے جادوگر جیتیں گے इनाम بجائیں گے आया دیں گے ان کو آیا تیاری کر کے جب مقابلے کے لیے آیا تو اس موقع پر ایک بات سور صاح میں اللہ نے ارشاد فرمائی اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ جادوگر جب مقابلے کے آئے ایک بات تو یہ تھی کہ یہ سرکاری آدمی تھے کیونکہ فیرون کے آدمی تھے فرون نے بلایا تھا ان کو مقابلے کے لیے وہ چاہتے تو موسا علیہ السلام کو یوں کہتے کہ موسا چل ہمارا آڈر ہے کہ تو پہلے تیرا معجزہ چمتکار کرامت جو دکھانی ہے وہ سو دکھا دے بعد میں ہم دکھائیں گے فرون کے آدمی تھے بادشاہ کے آدمی تھے جو چاہے آرڈر کر سکتے تھے آرڈر کروا سکتے تھے لیکن حضرت موسا علیہ السلام کی نورانی اور چمکتی پیشانی دیکھ کر یہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جیسے جادوگر نہیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت ہے فنکار فنکاروں کو پہچان بائیں پیشانی دیکھ کے سمجھ گئے تو انہوں نے نبی کا ادب کیا ہے اللہ کے دین کے دائی کا ادب کیا ہے دیکھو ادب پر خدا کیا دیتے ہیں ادب کیا کیا ادب کیا؟, کیا, کیا اللہ فرماتے ہیں سور تحا کے اندر ان جادوگروں نے اگر سے بادشاہ کے لوگ تھے لیکن کہنے لگے کالو یا امّا ان تلقی و اما انت الما ان اول من کو اے موسا آپ کو اختیار ہے آپ کو اختیار ہے کہ پہلے آپ اپنا چمتکار دکھائیں یا پہلے ہم اپنا چمتکار دکھائیں بادشاہ کے آدمی پہ آڈر کر سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی کے سامنے ادب کا اظہار کیا موسا حضرت آپ پہلے چمتکار دکھائیں یا ہم پہلے چمتکار دکھائیں مفسرین لکھتے ہیں اللہ کو ان جادوگروں کا ادب اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ سیکنڈوں میں ان کو ایمان سے نواز دیا سیکنڈوں کے اندر منٹوں میں سیکنڈوں میں خدا نے ان کے لیے ایمان کے فیصلے فرما دیے بہت بڑی چیز ہے دین کا ادب دین والوں کا ادب دائی کا ادب دعوت کا ادب قرآن کا ادب قرآن کی باتوں کا ادب نبی کا ادب نبی کی باتوں کا ادب بہت بڑی بات نواب سے اللہ اس پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالب ال کو تم ڈالو کیا بتانا چاہتے ہو تو وہ تو جادو لے کر آئے تھے اور کیا تھا ان کے پاس حقیقت تو کچھ ہی رستیاں تھیں لاٹیاں تھی منتر اندر پڑے اس کو میدان میں ڈالے تو لاکھوں سانپ دوڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ اکبر نو لاکھ تو جادوگر تقریبا اور ہر ایک کے ہاتھ میں لاٹیاں رسیاں ہر ایک نے منتر پڑھ کے اس کو پھینکا تو لاکھوں کروڑوں سانپ دوڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اب وہ بات شروع والی آج پرو جو میں نے عرض کی تھی وہ اصل سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظاہری حالات کے خلاف جب بندہ اللہ کے حکم پر جمتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں یہ سمجھنا ہے تو جب کروڑوں سانپ دوڑ کے آ رہے تو بشر سے دل میں خوف ہوا فاو جسفی نفسی خیفتم موسا دل میں خوف ہوا اے اللہ اس میدان میں ہم دو اکیلے یہ لاکھوں کروڑوں سانپ دوڑ کے آ رہے کیا کرے اللہ نے جواب دیا لا کیوں گھبراتے ہو کیوں گھبراتے ہو ہم اپنے دین کے دہائیوں کو بے یاروں مددگار چھوڑیں گے کیوں گھبراتے ہو اولنا لا تخ مت گھبراؤ کہا اللہ کرے تو کیا کرے تو کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہا ڈنڈا ہے لا جادوگروں کے اور اس سے بچاؤ کا سامان صرف ایک لاٹھی آٹھ میں کروں سانپ دور کے آ رہے ہیں کاٹنے کے لیے بچاؤ کا سامان صرف ایک چیز ہے ایک لاٹھی بچاؤ کا سامان اللہ نے کیا فرمایا موسا تمہارے ہاتھ میں جو ایک لاٹھی ہے اس کو بھی ہاتھ میں مت رکھو پھینک دو اس کو ایک چیز جو بچاؤ کی ہے اس کو بھی ہاتھ میں مت رکھو اس کو بھی پھینکو یہ حکم خدا کا ظاہری حالات یہ کہ لاکھوں سانپ کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں اور بچاؤ کے لیے ایک لاٹھی ہے اور دوسری طرف خدا کا حکم اس لاٹھی کو بھی پھینک دو نہیں رکھنا ہاتھ میں اللہ کا اخبار امتحان اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم پورا کیا لاٹھی پھینک دی بزرگہ دین فرماتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی انتہا باطنی اسباب کی ابتدا جہاں ظاہری اسباب ختم ہوتے ہیں نا خدا کے غیبی اسباب شروع ہوتے ہیں وہاں سے تو لاٹھی پھینکی آپ نے تو ظاہری حالات کے خلاف اللہ کا حکم پورا کیا لاٹھی پھینک دی خدا کی شان ظاہر ہوئی وہ جو لاٹھی مسال السلام نے پھینکی ایک بڑا اجگر بن گئی اجدہ بن گیا اور پورے میدان کے اندر سیکنڈوں میں کے کے اندر کو کھا کے اس نے ختم کر دیا ختم جب جادوگروں نے یہ تماشا دیکھا تو فوراً اسی میدان کے اندر سجدے میں گر گئے فور کیت عزا رتو منا بے رب بے ہارون و موسا سجدے میں گرے اور کہنے لگے ہم موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہے نا وہ ادب علیہ السلام کا ادب نبی کا ادب دین کے دائی کا ادب سیکنڈوں میں ایمان نصیب ہو گیا اور کیسا ایمان ایسا ایمان ایسا ایمان ایسا ایمان, ایسا ایمان。 کہ صاف صاف لفظوں میں فرون سے کہہ دیا فقدان تفاق ان سقدی حاضل حیات دنیا فرون نے دیکھا کہ ایمان لے آئے تو دھمکی دی سولی پہ لٹکا دوں گا ہاتھ کٹوا دوں گا پیر کٹوا دوں گا دھمکی دینے لگا تو یقین کے ساتھ جواب دیتے ہیں فقدیمان تفاق جو کرنا ہو کر لے کیا کر سکتا ہے اِنَّمَا تو دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے ہم تو ہمارے رب پر ایمان لے آئے اس امید کے اوپر کہ آج تک کی گندی زندگی کو مالک مات کر دے گئے اس امید پر ایمان لے آئے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں انسان جب اپنے آپ کو ظاہری حالات کے خلاف اللہ کی مرضی پر جمع دیتا ہے اللہ راستے نکالتے ہیں یہ ہے کرنے کا کام آج کے حالات کے اندر اللہ کی شریعت اللہ کا دین سب سے مقدم سب سے آگے باقی سب پیچھے اور یہ کب آئے گا زندگی کے اندر جب اس کے لیے کچھ قربانیاں لگے گی اس کے لیے کچھ قربانی لگے گی کچھ وقت سے لگے گا کچھ جذبات کی قربانی کچھ مال کی قربانی تو یہ صفات آئیں گے زندگی کے اندر کہ سب کچھ پیچھے اللہ کا دین آ اس کے لیے قربانی چاہیے حضرت مولانا عبید صاحب بلیابی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ صفات مدینہ میں بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آ جاتے تو میرے آقا مدینہ سے باہر نہیں جاتے سفار اگر مدینہ میں بیٹھے بیٹھے آ جاتے حضور مدینہ سے باہر نہیں نکلتے پچاس ہزار نماز کا ثواب مسجد نبوی کا حضر نہیں چھوڑتے لیکن وہ پچاس ہزار نماز کا ثواب چھوڑا ایک لاکھ نماز کا ثواب کابا کی مسجد کا چھوڑا کیوں چھوڑا کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی احزاب میں کبھی حنل میں کبھی خیبر کبھی تائف کبھی جو ہے ملک شام کی سرحد پر مدینہ منورہ جانے کے بعد کوئی سال خالی نہیں کہلا کہ اللہ کے نبی کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں حضرت مولانا عبید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معلوم ہوا کہ یہ سفار نقل و حرکت کی برکت سے زندگی میں آئیں گے چلنا پڑے گا پھرنا پڑے گا نکلنا پڑے گا تو یہ صفات آئیں گے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ صفات ہم سب کو زندگی میں اطافرمائے اور یہ صفات آئیں گے قربانیوں کی برکت سے نکلنے کی برکت سے چلت سرت کی برکت سے سب یہ صفات آئیں گے اور سب یہ صفات زندگیوں میں آئیں گے اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ زندگی اللہ کی امانت ہے یہ وقت اللہ کی امانت یہ سانس اللہ کی امانت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں سانس اپنے اندر لیتا ہوں ہوا کو اندر لیتا ہوں تو امید نہیں ہے کہ وہ ہوا دوبارہ واپس باہر آئے گی امید نہیں کہ دوبارہ آئے واپس ایک ایک سانس اللہ کی امانت ایک ایک سیکنڈ اللہ کی امانت ایک ایک منٹ زندگی کی اللہ کی امانت اور حکم اللہ کا ان اللہ یامرکمن تو امانت امانت والے کو سونپ دو زندگی اللہ کی امانت اللہ کے دین پر سونپ دو, وقت اللہ, اللہ پر دو یہ یہ وقت اللہ کی امانت اللہ کے دین پر سونپ دو یہ سانس یہ وقت اللہ کی امانت سونپ دو اللہ کے نام پر اس अपनी اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھو ایک ایک وقت کو ایک ایک منٹ کو ایک ایک گھڑی کو ایک ایک گھنٹے کو ایک ایک دن کو غنیمت سمجھو اور اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر چلنے پھرنے والے بنو انشاء اللہ یہ صفا اللہ زندگیوں میں عطا فرمائیں گے اسی لیے ابھی ہمت کر کے بتاؤ کہ کون ساتھی تیار ہے اس کے محمدك وتبارك اسمك وتعالى جتك ولا إله خيرك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جمع الأخوال والعقاة وتقديلنا بها جميع الحاجات وتفكرنا بها من جمع السياد وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أكثر غايات. من جميع الخيرات في الحياة وبعد قال مما ان كل شيء قدير اللهم ربنا دنیا ہسنا افلا فرسن گنا خنا تب پھر لنا وا لکن گن من غالمین یار ہم واہنی یار ہم واہنی یار, ہم, یار ہم, ہم سب تیرے ساتھی اور گنہ گار تو کرنے والا خدا ہے اے اللہ تو ہمارے بڑے تمام گنا محبت میں کرم سے فضل سے ناخ فرما دے مالک تیری مرضی والی زندگی عطا فرما تیری اطاعت والی زندگی عطا فرما تیری محبت اور معرفت والی زندگی عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما زندگی کے ہر شعبوں میں آپ کی سنتوں کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت پوری انسانیت کے اوپر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے زمین پر بچنے والے ایک ایک ایمان کو ہدایت اطا فرما دے فکوا اطا فرما دے ہر کچے پکے مکان میں ایمان کو زندہ فرما دے اے اللہ تو حادی مطلق خدا ہے تو جب ہدایت دینے کے اوپر آتا ہے اے اللہ جس زندہ ظالمہ عورت نے تیرے نبی کے چچا کے کلیبے کو چبایا تھا جب تو نے فیصلہ فرمایا تو وہ بھی ہدایت والی بن گئی تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ ہم تجھ سے تیری اسی ہدایت کے واسطے سے بھیف مانگتے ہیں نبی کے بدر رات میں رونے اور دل بجھانے کی آستے سے بھی مانگتے ہیں مولا پوری دنیا کے اندر انسانیت کو ہدایت